جب ہاں زوری پہ برانڈا بنتا رکھی دیا دا ہزے نہ ہاں رکھے کا ہال بھائی ہال بھائی فرما دا حال سے تر خطر سے بھی اب دائم ملکہ ادھرے بلاوشی بھی آگا پاک پٹن سید رسولو والا شکل میں آج آسرا واقعا شاید آسرا کی کبھنوں اور کلوں گا ایسائی افتر لے پارا ان کا تعرف سید باکدار سید ان پاس امید کسید بیان اچھا آپ یہاں کے رہنے والے ہیں اس محلے کے کیا کرتے ہیں کیا کیسے کے کس چیز تو شوقی ارشو جی جو روز ہے چار دسمبر کو جا شروع ہے کم لے کے جائیں نگر صاحب آپ کے چند میں باجوڑ والے آئے ہیں آپ کو موقع پر کھا تھا کہ میں آپ نے ان اخبار میں جل کیا ہے کہ بشاور کے لوگوں نے نہ ہمیں عید پر پوچھا ہے نہ کھانے کا پوچھا ہے نہ اور کسی چیز کا پوچھا ہے بس جی؟ پورا بندوبست ہے اچھا کھانا کا پکا ہوا ملتا ہے وہ یہ کیا السلام علیکم وعلیکم یہ خیال ہے پورا لم لشتہ ہر نماز کے بعد سات بار پڑا کرے پورا لم لشتہ والے کا سدرک ادان کا کر شروع جی کرا الم لشرہ کا صدر بس وہ خود کرے گا جی خود کرے گا ماجر کے نامے پر تو امریکہ نے بڑا شکریہ ادا کیا ہے اپریشن میں وہاں پر مجاہدین تھی کی قبر پاکستان نے توڑ دی اور پچاس فیصد حملے امریکیوں پر بند ہو گئے وہاں پر لکشموں کی چھلجی بنی بھوئی بھوئی گورنر آ گئی آپ کے لوگوں کی لاشوں میں کیڑے نہیں پڑے گے ان سے بدبو نہیں آئے گی تو کیا ہوگا کی کی لکشن میں ہوتا تو محمد رہا محمودی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کہ ترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے صحابہ کو بڑی حیرت ہونے کے یار صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بہت کم ہو چکے ہوں گے کہ نہیں آپ بہت جگہ ہوں گے لیکن آپ سمندر کی جاگ کی طرح ہوں گے اس کی وجہ کیا ہوگی کہ تم پر وہن فار ہو گیا ہو جائے گا کہ وہن کیا ہوگا کہ وہاں جو ہے تو وہ دنیا کی محبت اور موت ہے ہچکچاہٹ جس وقت آخری محاصرہ کیا ہوا تھا اسپین میں عیسائیوں نے اس وقت بادشاہ ابو عبدال، عبداللہ ابو <تصفح> عبداللہ امدادی کی بارہ ہزار فوج اور اس کا جو جرنیل تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک ماشرے کو ایک ہفتہ اور طول دیں یہ بے بس ہو جائیں گے اور ہمیں حملے کی اجازت دیں کہ ہم ان پر حملہ کریں اور یہ ہم پر غالب نہیں آ سکتے تو بادشاہ کرنے میں بہت کچھ سفون ہو جائے گا امن و امان سے مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ جو ہے تو کچھ سفون نہ ہو معدہ لکھنا چاہیے معاہدے میں لکھا گیا کہ حکومت جو ہے عیسائیوں کے حوالے ہو جائے گی مسلمانوں کی کسی چیز کو نہیں چھڑا جائے گا وہ آرام سے پرامن شہریوں کی طرح رہ رہے ہوں گے وہ جانا چاہیں گے ان کو جانے کی ضرورت ہوگی اور مصرف یہ ہے کہ انتقال اقتدار ہو جائے گا تو اسے کہا دیکھو کتنا لمبا میں نے کیا تو اس کو اقتدار اس کے حوالے کیا وہ oh, جتنا بھی بےسوخ تھا اس سے نہیں کیا کہ آگے مڑ کے آگے بڑھ کے سردر کو مارے مروڑے اور اقتدار اپنے ہاتھ کو لے اور یاد کو جاری رکھے اس سے بھی نہیں ہوا بس جوں اقتدار کے والے کیا فوج کو گئے تو وہ کیا کہ کیا کہتے ہیں ہتھیار لینے کو غیر مسلح کیا فوج کو غیر مسئلے کیا ان کو دسر فکر کیا کہ جاؤ اپنے گھروں کو جانے کا کرایہ لے لوانی اور باس بتیسوں نے کچھ تو خون شروع کیا اور کہا پہلی اپریل کو کھا کہ جمع ہو جاؤ تو میں سارے لوگوں کو بٹھا کر جو ہے تو مالی فی کا بھیجیں گے اپنے مسلمانوں کے پاس تو اپریل کو جمع ہوئے جو جمع شدہ تھے ان کو بڑھیا میں ڈبویا قتل کیا جادو نے بٹھا کر سبود میں ڈبویا تو یہ کہہ کر بات ہے کہ فولن یہ چیز ہے جگہ محفوظ کیا پھوجن کو بنایا نہیں اور وہ اس کے کی کی کیا انجام بس بس کیا گیا یہ کہاں بھاگ گیا محفوظ رابطہ دیا نکلنے کا جگہ پر یہ رو رہا تھا نے کہا کہ اب ہاں تو وہ تو استدار حوالے کر کے مال پہ نکلتے رو رہا تھا جب مال سے نکلتے رہا تھا بوڑھی والدہ صاحب ہوتی تو اس نے کہا کہ جب اتنی غیرت نہیں تھی کہ اس کو سنبھال سکتے تو چھوڑنا پر رونے پر سنبھالے لیے تمہیں زیب نہیں دیتا یہ اس کو, اس کو کہا ہے تو ایسی بحثی بے, بے غیرتی چھا جاتی ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی اے تو یہ بہت بے کی بات ہے لیکن یہ کہنا ضروری ہے وہ ہم اسکول میں ہوتے تھے جلد سے نہ جلدی بس میں آیا تھا کہ ایک آدمی سر پر گھی کا ٹیم رکھے ہوئے جا رہا تھا گھی کا ٹیم رکھے ہوئے جا رہا تھا ہمارے علاقے میں جس اوور کے بچہ تد ہو جائے نا اس کو خالص گھی میں الوا پکا کے دیتے ہیں اور اس کو دوسرے آدمی کہتا ہے کہ اچھا تو روانے ہیں کدھر جا رہا ہوں تو یار تو نہیں یاد تیر سے منا خزا تھا بندوبست کروا کہہ رہے تھے پچھلے سال مجھے آ گئے تھے پچھلے سال دو سال اس کا بچہ پیدا ہوا تھا اس کا کوئی بندوبست کرنا ہے اس کے لیے میں بھی لے جا رہا ہوں تھی یہاں تک آ جاتی اس نے ہمارے ایک آدمی میں مہمان آیا تھا کینیڈا سے ڈاکٹر صاحب تو اس نے کہا کہ حکیم اخصر صاحب کی مجلس میں یقین صاحب بیمار ہیں تو رات کو ان کے عمردین جمع ہو کر لطائف زرائر کی مجلس کرتے ہیں جس میں کچھ سبق کی باتیں بھی ہوتی ہیں لوگ بہت ہنستے حکیم سات بہنتے ہیں ان کی صحت بڑا اشاسر ہو رہا ہے حکیموں نے کہا ہوا ہے کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ لطیفہ بیان کر رہے تھے کہ ایک عورت سے ہم نے خامن سے کہا کہ میرا تو حمل ہو گیا ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ بڑے خوش ہوا اس کے بعد تو بڑی مبارک بات کی بات ہے اور اسی دن کا دم انتظار تھا تو لڑکی کو بڑی حیرت ہوئی اس نے کہا بات تو میں نے گھر پر والو صاحب کو کہی تھی مریض اتنی بٹائی ہوئی تھی آپ تو بڑے اچھے لوگ آپ کو میں یہ بات کہی تھی آپ بڑے خوش ہوئے میں نے جب گھر پر بغیر خامن کے حمل ہو گیا تھا سارے لوگ ہسپتال کا شکر ہے کہ وہاں سے میں ہنسے ماں بک معاف ہوگا دے اگر میرے سب میں نے بات کی تو میں تو وہ صاحب جن لے اور تو رات کو دن نہ آتی علاج ہو جاتا مل سر دا ہال سی دیکھو گیا پیڑھی میں گھر میں آگے ڈاکو رات کو گھر کا ایک لڑکا تھا گیارہ بارہ سال کا لڑکا تھا اس نے کہیں ڈرامے میں دیکھا ہوا تھا کہ ہتھیار خان کا ہینڈ آپ کہتے ہیں آدمی اس کی ایک اس کے لیے کھلونا راشن کوف لایا تھا اس کا بات جمی کراشن کوف تو لے کر آیا اس کو پکڑا سکا ہینڈ گف وہ جو ڈاکو تھے نا ان کا خیال رکھے کہیں صحیح کرشن کوف نے کہا کہ بس اب اگر بھاگتے نہیں ہو تو فائر کرتے ہیں وہ بھاگ گئے ایک میز ایک کے ڈرامہ ہینڈ پت. تینے پر آجن. دوسرے دن پولیس کے چھاپا آ گیا گھر پر کیا آپ کے گھر میں بہ لے تو ہے. وہ پکڑی ان سے اور دوسری رات پھر چور آ گئے وہ چورے سانے والے ہی تھے نہیں کسی نے سنایا ہال ہے کہہ تیسے آپ کا ایسے وہ دل خوش کر دیں گے وہ بات تو نہیں کہہ رہی اس لیے کہہ رہی کہ ایک نوبر لڑکا جس کو اتنی ہمت حاصل تھی اس نے اپنی ہمت پر ہاتھ کو قابو کر لیا کاچی کا مجھے واقع اس میں آیا ایک ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے کہا وہاں پر اوپن ایئر تھیٹر ہیں سہر سارا علاقہ کھلی علاقے ہیں تو اس میں کھلی جگہ پر وہ چرما چلا رہے ہوتے ہیں کھلی فضا میں کرسیاں ڈالی ہوئی ہیں تو یہ بیوقوف جو ہے نا گھر پر ٹیلیویژن لگائی ڈسک لگائی کیبل لگائی لیکن اس کا اس کا تفصیلی اطمینان میں ہوئی کچھ لوگ سارے خاندان کو لے جا کر اس میں شامل بھی ہوتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھے ہی ہوتے ہیں گرمی ہے تو گاڑی کیسی چلا دی نہیں ہے تو گاڑی کو کھول دیا چیزوں پر تماشے کرتے تماشے کر کے واپس آ رہے تھے تو دو مردوں دو تین عورتیں ایک آدمی کی بیوی ایک بیٹی ایک والدہ آگے لوگ کھڑے تھے ان کو گاڑی کو روکا اور رو کر کہا کہ بس اپنی خوشی رداس ہے ایک اور, اور کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور صبح ہم پتا بتا دیں خیر و وافیت سے پہنچا دیں تو والدہ تو کسی سے بول دی ہوئی بیٹی کچھ نے نہیں دیا بیوی کچھ نہ والے کر دیں اور صبح آدمی تھے بڑے شریف اور صبح اس کو لا کر میں چھوڑ دیا اور گھر پر آئی اسے نہا دھو کے جا کر دورے کاٹ نماز پڑے اور آئی اسے لیا پستول اور بس اپنے کو لے مادری غیرت ایمانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس کی غیرت ایمانی کا خاتمہ ہو چکا ہو اس کی نماز روزہ حج زکات عمرہ نافل کے ساتھ اللہ کا کھولتا ہے بازیا دیشن آئی بات اگر آپ سر اسٹینڈ جو ہے تو یہ مدد یہ ایمانی کے طور پر نہیں ہے تو سر اسٹینڈ پر لگ معاف کریں صبح میں نو پڑے رہے ہیں چلتا بارک والا کو یہ بات چاہیے اللہ عجنا یوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کریں جیسا کہ سارا یوروپ میں مٹایا تو اسے جنرلوں نے کہا کہ لڑنے کی کوئی صورت نہیں ہے کہا پھر آپ لوگ مسئلے کا کیا حالات بتاتے ہیں انہوں نے مسئلے کہا ہے کہ ہمیں شہر خالی کر کے اور بھاگ کر پہاڑوں میں اپنا لینی پڑی اور وہاں سے کوئی گوڈیلا سرگرمی کرتے ہوئے اگر ہم کچھ بات حاصل کر سکے تو اے ورنہ تو اس کے مشیر خاص بطور وزیر کے جو تھے یہ کون تھے یہ کون مجھ سے دور تھے جی, کسی کو یاد ہے تاریخ داو تزیمت ڈاکٹر صاحب آپ فارغ ہوتے ہیں تاریخ داو تزیمت تو پڑھ لینا ٹھیک ہے جی کچھ خرچ کرے تھوڑے سے پیسوں کا غریب سے جب اس کا حوالہ ضرورت پڑا کرتا کیا تو بڑا غور و خوف دوست اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس میں تو کیا کہتے ہیں آخری آخری مارکیٹ سے آپ کہتے سوئسائڈر اٹیمپ میں تو سوئسائڈر اٹمپٹ کرنا چاہتا ہوں میں تو آخری مارک کرنا چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں ہمارا خاتمہ ہو جائے گا ہمارا خاتمہ ہو گیا تو پھر یہ سب کچھ لے لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس مار کے نام کامیاب رہیں باقی لوگ بحمت تیار ہو گئے ہم تیار ہو گئے تو اللہ نے سدن فرمایا تو مار کا لوگ کامیاب تھے ادھر مشہد رحمۃ اللہ علیہ کو قوانین نے پہنچاتے پہنچاتے اس جگہ پر پہنچایا کہ سکھوں کے گہرے میں کر دیا اور باخی رات کو یہ مقامی جو ہے مقامی قوانین جو مشورہ دینے لگے ان کو اپنے گہرے صدر سے جانے والا رہنمائی اور انہوں نے اپنے سارے مجاہدین کو کہا کہ اب جو ہے تو ان میں سے کسی کا مشورہ قبول نہ کریں اور سارے علاقے پلوں کو توڑ کر اپنے سارے مجاہدین کو بول کوٹ میں جمع کر دیں اور جو سامنے پہاڑی پر مٹی کوٹ کا راستہ ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور اب جو ہے کہ وقت, وقت بھی نہ رہ گیا کہ مٹی کوٹ کے رستے کے بندی بس کر کے اس پر پیرا پہنچائیں اس کبھی نہیں ہو سکے اور اطلاعات میں یہ بات تھی کہ یہ ہو سکتا ہے رستہ نہ معلوم اگر مقامی آدمی نہیں بتایا کسیوں کو پتہ نہیں چلے تو انہوں نے کہا آپ کو ایک جو ہے تاخری مار کیسی جگہ پر ہے کسی جگہ پر جا تو یہاں پر اس میدان میں یا تخت لاہور ہے یا تخت شہادت ہے جب صبح جب ہوئی نماز پڑی گئی تو انہوں نے کہا کہ نی مٹی کوٹ سے سکھ فوجی اترنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ مقام یادی نے مخبری کر لی جلدی سے بہت چیز ہے تو بیگے پکا لیں اور وہ دھیان کا اصول ہوتا ہے کہ نہ پیٹ خالی ہو اور نہ پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس, اس میں بیگے پکائے پہ حملہ کریں گے دیگے پکا پکانے والا دیکھ پکا رہا تھا پکا رہا تھا اس نے اس میں, اس میں اس سے چمچے لاتے ہوئے کو دیکھا اور چمچے اٹھا کر بیگ پر مارا اور سکا تو تمہارے ہاتھ کا کھانا ہی کھائیں گے اور اکیلے اس نے میدان میں چھلانگ لگا کر حملہ کر دیجیے بہت غب کر لوگ سے ہماری خبر خبریں ڈیر سخت ہیں جی اور کیا خبر موقع تھی کہ میں جی منگودا گوریلا موسخت ہے گز وے جو ہے اس میں اتنے مشکل حالات تھے کہ عورتوں کو کلئر بند کیا اور آپ جو ہے تو کتنے تھے اگلی درد خنڈک میں تعداد کتنی تھی سترہ سو سترہ سو آدمیوں کو پیچھے का पहाड़ کا پہاڑ اس کی پناہ खोद हुई और آگے کنڈ पड़े ہو ہوئی اور درمیان میں پڑے ہوئے معاشرے میں سب سردی کھانے کو نہیں ہے تین دن کھانے کو نہیں ملا ہے تو پیڑ پر پتھر باندھے تاکہ اندریاں بل کھا کر اس میں جو ہے تو بنے مظفر ضلع میں کہتے ہیں کہ سردی سے بچانے کے لیے ایک چادر میں لے کے آیا تھا وہ بی کی تھی اور کھڑے کھود کر اس میں پڑے ہوئے سردی سے بچنے کے لیے اور اتنا دوسرے کو ترس آیا کہ صاحب اکرام سے کہا کہ اگر ہم مدینہ منورا کے کزوروں کی آج ہی فصل ان کو ادا کرنے پر سولہ کر لیں کیا ہو آپ کا کیا رہے آنند سے کہیں کہ آج بھی فصل مدینہ منورا کے آپ کال بس گے دیں گے اور آپ ماسرا اٹھانے سمسان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیکھا کے کھجور جب تم اسلام لیں گے کہ اوپر نہیں قبول کیا تھا دور جہلیت میں یا لوگ خرید کر کھاتے تھے یا مہمان بن کر کھاتے تھے غور سے ہم نے لیا تو آپ جب ہم اسلام میں آئے تو سے کیسے غور سے لے سکیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کچھ چھپ کی وجہ سے فرما رہے تھے تکلیف میں کہ باحمت ہے کمر باندھے ہوئے ہیں تو ایسا حال جب بہت اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی تیز ہوا چلی اور دو مسلمانوں نے آدمیوں نے ان دونوں نے فوٹ ڈالی ان کے درمیان میں یہودیوں کے درمیان مکہ کے درمیان فوٹ ڈالی اپنی ایک بچپری انہوں نے پرسنالی ہم لمتا ہوا ان کا تیز ہوا اور ایسے لکھ جنہیں تو نہیں دیکھتا تھا آگے کیسے آئے تھے جی پرسن علیہ رہی ہوئی رہا پرسن لا رہی ہوئی نو تو پہلے وہ تو پہلے کشی ہے کہ بل اگر جائے تو اللہ شدیدہ اور تو قرآن ایسا ہو. ایسا دوسرے موقع پر مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ جلد تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے سور کے بغیر مدد نہیں کی تھی سانس نے جسماف الغار دو دونوں کے دوسرا جس وقت تھے وہ غار میں عیدا بھی اللہ حسن اللہ مانا جب کے خاص سے اپنے صاحب سے شادی کے لفظ ہم جو صاحبہ کے لیے بولتے ہیں نا وہ آئے بائے ہوئے ہیں صاحب عرق صاحب لات حسن اللہ مانا جب کے خاص سے اپنے ساتھی سے کہ غم نہ کھائیو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے امگین نہ ہو جیو ہمارے ہمارے مودی صاحب جلدی سے منع کر لیتے ہیں گھبراؤ نہیں وہ اللہ کے بندے اوبکر صدی کو راتا تھا حزن غم کو کہتے ہیں غم نہ کھاؤ ان کو غم ہو رہا تھا کہ غار کے دوارے تک آ گئے ہیں پیرن کے ہمیں نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ میرے محبوب دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے تو یہ حزن تھا اللہ تعالی اللہ مانا جسے کہتے ہیں کوئی آدمی کہتے ہیں کہ نظم اللہ ابکر صدیق آفرت ہے کئی صاحب کے انکار کر لے گئے صاحب وہ بھی کافر ہو گیا شیخ کہتے ہیں نا دور کے بعد گیارہ صحابہ کے علاوہ دس صحابہ کے علاوہ سارے نبود اللہ کافر ہو گئے تھن سلمان فارسو عظیلہ دن بغداد عضل ابوض اللہ رضی اللہ, رضی اللہ, مقداد رضی اللہ, رضی اللہ کون سے گیارہ شکریہ کرتے ہیں یہ عباس آب ابدی اللہ تنہوں پانچ ہو گئے اور او گن دیا میں وہ گن لیا اور بھی جی؟ حضور کے ساتھ یہ کوئی بار آدمی شمار کرتے ہیں اس نے کہا بارہ حالمی مسلمان رہے باقی نولت اللہ سرکار پر ملنا صاحب سے مناظر ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک استاد ہو اور شاگردوں کو کئی ساتھ سالوں پڑھا رہا ہو اور جب امتحان ہو جائے تو لاکھوں میں سے جائے تو دس بارہ کلاس سارے فیل ہو جائیں گے تو کیا استاد <laughs> تھے مطلب تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو ہے آپ کی شاگرد ہیں سارے کلام اور جس وقت کی دنیا سے پردہ فرمایا کر بارہ کلا سارے کہاں پر نو دلہ میں جانے کے اس کو اس کو جواب نواب نہیں ہوا آدمی کو بھاگنا پڑا رہ <سؤال>